روشم و شفت ہو سو سور فجر کیسے پارے کے صورتوں میں سے ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ایک ہے شرح مبارکہ میں ایک رکو انتیس آیتیں ایک سو انتالیس کے پانچ سو ستانوے حروف ہے اس سر مبارکہ میں جس بات کو اللہ تبارک وطالعہ نے بڑے تاخیر کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا یقینی ہے جس کا مکہ انکار کر رہی ہے اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسر مبارکہ میں ترتیب کے ساتھ بندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اللہ تبارک و تعالی کے اس کائنات میں وسیع اور عاریض اللہ کے قدرت کے نشانوں اور نمونیوں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی اور دس راتوں جست اور تاخ اور رسفت ہوتی ہوئی رات کی قسم کر, کر سمی से سے سوال کیا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برہ ہونے کی شادت دینے کے لیے کیا یہ چیز اکافی نہیں ہے ان چیزوں کے قسم کا کرنا میں کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک کو بتا دا کے ٹائم کی اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس بات کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ یہ نظام جس اللہ نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ باعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کا حساب اور کتاب لے اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل کے تاریخ انسانیت انسانیتیں قوم آپ قومی سمود اور فرعون کے انجام کو بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا اہل و عذاب نازل کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بھیڑی داپتی نہیں چلا رہی بلکہ ایک فنمانوائی حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے جس کی حکمت اور عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقل اور اخلاق حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دی ہے اس کا محاصبہ کریں اور اسے سزا اور جزا دیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کے عام اخلاقی حالات کا جائزہ بیان فرمایا ہے جس نے عرب کہ جاہلیت کے حالتیں جو اس وقت کے سب لوگوں کے سامنے عمل نمایاں تھی اور خصوصیت کے ساتھ ان کے دو پہلو پر تنقید فرمائی گئی ہے ایک یہ کہ, کہ لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنیاد پر وہ اخلاق کی برائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور چاہ و منزلت کے حصول یا شقدان کو عزت اور ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے ہیں اور اس بات کو بھول گیا ہے کہ دولت مندی کوئی انعام ہے نہ رضف کی تنگی کوئی سزا ہے بلکہ اللہ تبارک حالاتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ ہچال کرتا ہے اللہ کے حکموں اور اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات کے ساتھ اور تندرستی میں مبتلا کر کے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندر تندرستی میں ڈگر پہ چلنا پسند کرتا ہے چوری اور ڈاکی کی طرف نکلتا ہے یا اللہ کے اس آزمائش کو اپنے ایمان کا امتحان سمجھ کر کے اس پہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے آخر میں اس بات پر اس سورہ مبارکہ کا خاتمہ فرمایا ہے کہ محسوہ ہوگا اور ضرور ہوگا اور یہ اس دن ہوگا جب اللہ تبارک و بطالح کی عدالت فائل ہوگی اس وقت جزا اور سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی جسے وہ آج سمجھانے سے نہیں مان رہے مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا من کر انسان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان مہیا کر چکے ہوتے لیکن ان کی یہ ندامت ان کے لیے اللہ کے سزا سے بچاؤ کا ذریعہ اور سامان نہیں بن سکے گا جن لوگوں نے دنیا میں پوری اطمینان غرب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان صحیفوں کے ذریعے اپنے انبیاء کرام کے توسف سے ان کے عمل کے لیے نازل کیے تھے اس دن وہ اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے ہوئے زندگی سے راضی ہوں گے خوش ہوں گے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے نیک آمادیوں کے بدلے میں اجر دے گا وہ اس کے ہو جائیں گے شاء رعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والفجر قسم ہے فجر کی اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم اس لیے کہی ہے کہ فجر کا جو وقت ہے یہ بذات خود ایک انقلاب نوید ہے انسانوں کی زندگی میں کہ فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے انسان اگر اس کے پس منظر پہ غور کرے تو آسانی اس نتیجے پہنچ سکتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہی خدا ہے ولایال اش اور دس راتوں کی قسم مفسرین فرماتے ہیں حادث میں آتا ہے کہ ان دس راتوں سے ذی الحج کے ابتدائی دس دن کے راتیں مراد ہیں اس لیے کہ ذیل حج کے ابتدائی دس دن کی جو راتیں ہیں جو ایام الحج کی لاتے ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے ان میں عام بندوں کے عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ کی ہوئے اچھے اعمال کو قدر کی نگاہ سے دل کر جاتا ہے وقت جفت اور تاپ کی قسم تو جفت اور تاخیر انسان بھی ہے اس لیے کہ انسان اپنے جنس کے لحاظ سے جفت بھی ہے اور تاپ بھی ہے اور احتماد اور رات بھی لیا جا سکتا ہے ولے اور رات کی قسم اضا یف جب وہ چلنا شروع ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہلکی زہر کے قسم الجر اس نے کسی صاحب عقل کے لیے کافی قسم نہیں ہے یعنی جو ہم نے قسمیں اٹھائی ہے اللہ فرماتا ہے کہ حقائق کو بیان کرنے کے لیے کیا ایک عقل من کے لیے اتنی ہی خسمیں کافی نہیں ہے حجب کمانا ہوتا ہے بوکنا اور اس کا اطلاق عقل احتراق اکلم اس لیے کیا گیا ہے یہاں پہ کہ انسان کا عقل سلیم بھی انسان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس عقل سلیم پر خواہشات کے غالب نہ آنے دیا جائے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں طور کا فرق کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسا خالہ کیا رب کا کہ رب نے آپ قوم آب کے ساتھ ارمان اور قوم ارم کے ساتھ ذات احماد جو بڑے ستونوں والے تھے ارم یہ قوم آٹ کی ایک شاخر اور بعض مشریف فرماتے ہیں کہ ارم شاہانہ خاندان کا قومی آس سے جن کو ارام کہا جاتا تھا بہرحال یہ دونوں ایک انتہائی طاقتور اور صلاحیتوں سے مالا مال قومی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی بطور امتحان کی ان صلاحیتوں کو اللہ تبارک و وطالعہ کے ناراضی اور اعمان میں صرف کیا اللہ رحمت اللہ وہ لوگ نہیں کیے گئے ان کے میں. یعنی قومی تھی. اور سخر جو تراشتے تھے چٹانوں کو بلباد میدانوں میں رہائش کی قرض سے وہ فرم اوتاد اور فر محو والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا فرعون کو صاحب اوتاد میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے یا تو اس کے مضبوط حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ یہ میرے خاندانی حکومت ہے اور یہ فراہنہ برادری کا ایک سر تھا جن کا عرصۂ دراز سے مصر پر حکومت مسلسل چلا آ رہا تھا اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا صلاح تبارک بات اللہ پر کہ کیا تم نے فراون مضبوط حکومت رکھنے والے کا انجام نہیں دیکھا اس پہ غور نہیں کیا اور باب رواج میں آتا ہے کہ فرعون جب اپنی کسی فریق مخالف کو سزا دیا کرتا تو دیوار کے ساتھ کڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میکھی لگا لیتا تھا کھیل ٹھونک دیتا تھا اور وہ کڑا کے کڑا مر جاتا تھا اللہ وو تحف ال بلاب جنہوں نے سرکشیاں کی بستیوں میں فرق فروفی حل فساد پھر زیادہ کیا انہوں نے ان بستیوں میں سرکشی اور فساد پھر نازل کے ان پر رب کا پھر رب میں سوتا آساد اپنے عذاب کا ایک کوڑا ان نرب کا نبل میں تمہارا رب گات لگائے ہوئے یعنی وہ دیکھ رہا ہے اس نے اس انسان کو پیدا کر کے اس سے توجہ اس کی ہٹے نہیں ہے بلکہ امتحان کے غرض سے اس پیدا کیے جانے والے انسان کے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے فرمل انسان وزامت کا نہ رب بس جب انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رب اکرم ہو اسے عزت دیتا ہے ورنہ آم ہو اور نعمت ایتا فرماتا ہے فیحول بس وہ کہتا ہے رب یہ میرے رب نے مجھے بڑا عزت دیا ہے بڑا عزت دار بنا دیا ہے وہ اما اور جب ایزا مد جب اس کو وہ آگلاش میں ڈالتا ہے فقدرا پسنگ کر لیتا ہے اس پر اس پر بس فی الوقت ربار کہ میرے رب نے مجھے فریق کر دیا ہے بجائے اس کی یہ اللہ تبارک کہ اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اللہ تبارک مطالعہ نے ان آیاتوں میں انسان کا وہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات بے فرمایا ہے کہ جسے جس اختیار کر کے یہ انسان اپنے مفاد کے لیے اللہ کے ساتھ جڑتا بھی ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو توڑتا بھی ہے حالانکہ بندہ مومن وہ ہے کہ جو ہر حال میں اپنے تعلق کو اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ جوڑا رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے بارے میں خیر سمجھ کر حمد پیشانے کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے آپ نے فرمایا کہ بند مومن کے بڑی عجیب نصاب ہے اور بڑی عجیب حالت ہے جب اللہ اس کو نعمت دیتا ہے یہ ان نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو مالی پریشانیوں طلا کر لیتا ہے یا دیگر پریشان گن حالات اس پہ آتے ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں اور صبر پر بھی یہ اجر پاتے ہیں لہذا مسلمان تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا مستحق ہی رہتا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر مفاد کے ذریعے وبف رکھے کہ اللہ مجھے خوشحالی دے گا تو میں کہوں گا جی اللہ نے بڑا کرم کیا جی اللہ نے بڑا کرم کیا حالانکہ اللہ کے اس کرم کے کچھ تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے کہ یہ جو تیرے حالات بنے ہیں یہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضلیل نہیں کیا کلّہ ایسے بات نہیں ہے بل لا مون الیتیم بلکہ تم یتیموں کا عزت نہیں کیا کرتے تھے ولا تو نہ مسکین اور نہ لوگوں کو برائی کیا کرتے تھے آمادہ کرتے تھے مسکینوں کی تعلیم اور اپنے حالات کی تھی کہ بتاؤ کلو اور تم لوگ کاتے تھے مال میراج کو اقل لما سمیت سمیت کرکانا وہ تو ہبولا اور تم لوگ مال کے محبت میں گرفتار کے خبند جمع پوری طرح سے گرفتار ہونا کہ تم لوگوں کے تمام طرح صلاحیتیں بس ادھر ہی متوجہ تھیں کہ بھئی پیسہ کمائیں پیسہ کمائے یہ سوچ کیے بغیر کہ بھئی یہ کمانے کا طریقہ اللہ نے جائز بھی دی قرار دیا ہے یا کہ نہیں تو خوشحالی چین جانے کے بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ پہ کرم کیا جس کا تقاضا تھا کہ آپ بھی اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے اللہ کی کرم سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اللہ فرماتا ہے کلّا کوئی بات نہیں ازا دکھ کا جب ہلا دی جائے گی زمین دکن دکا بڑے پیمانے پہ ہلا دیا جانا یعنی جب بڑے پیمانے پہ نظر آئے گا وجہ اور ابو کا اور جلوائے افروز ہوگا تیرا رب و اور فرشتے صفن صفا قطار در قطار و جی آ جہنم اور لایا جائے اس دن جہنم کو یوم اس دن یہ رد انسان سوچ اور بچار کرنا شروع کرے گا لیکن وہ انا لہو ذکر اس وقت اس کا سوچ اور بچار اس کو کہاں فائدہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سوچ اور بچار کا موقع تھا اس وقت تو سوچ اور وچار کیا نہیں بلکہ سارے اللہ کی طرف سے ملنے والے نعمتوں کو اپنے صلاحیتوں اور قابلیتوں کا نتیجہ قرار دے کر خود کو اللہ سے کاٹ رکھا تھا اور جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو اب فکر رہی ہوگی یحون یا لیتنی پھر وہ کہے گا کہ ہائے بربادی میرے لیے قدم تو حیاتی کہ میں آگے بیچتا اپنے اس زندگی کے لیے عذاب نہیں کر سکے گا آزاد احد اس کے عذاب کے طرح کوئی ایک بھی یعنی اللہ کا وہ عذاب بھی نصاب ہوگا ولا یو سب احد اور نہ کوئی باندھ سکے گا اللہ کے طرح باندھنے کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس طرح مضبوطی کے ساتھ گرفتاری ہوگی وہ بھی مثال ہوگی اور اس میں جانے حشر کے افرا تفریح کے دورانی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بے فکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں والے عاشق کے سامنے ہوں گے اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اپنے دل کو اپنے زمیر کو اور اپنے عقید کو مطمئن کرتا ہوں یہ, یہ جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے شکوی نہیں کرنے چاہیے بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھوڑے رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہوگا کہ ایتو نفس المطمئنہ اے نفس مطمئن نہ رکھنے والوں پھر کے لوٹ آؤ اپنے رب کے طرف ریا تم اس حال میں کہ تم اپنے انجام سے خوش اور تمہارا رب تم سے خوش فض عبادی شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں عبادی اب بندے کو کہا جاتا ہے غیر مسلم اور فرمان بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ تبارک و بتانا خصوصیت کے ساتھ ان کو اپنا بندہ کہے گا جس سے ان کی عزت اور احترام اور بڑھ جائے گی اور ان کے دلوں میں مزید خوشحالی پیدا ہو جائے گی اس طرح کوئی بڑا شخص کسی سے کہے کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے یعنی ہمارا اپنا ہے وہ خلی سی جنتی اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں اور یہ جنت وہی ہے کہ جو بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیسموں پر مطمئن رہ کر نیک امان کرنے والوں کے لیے جو ان کے نیک امان کے نتیجے کے طور پہ تیار کیا گیا ہے وہ آخر العالانہ الحمد للہ سب